اللہ الشیطان الرجیم و بحبل اللہ جميعا ولا تفرق حضرات علماء کرم محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردان شلما اور بہنوں آج کا موضوع جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے عمارت کی شرعی حیثیت کیا ہے پیچھے جا پیچھے جا پیچھے پیچھے پیچھے کسی بازار میں سڑک کے کنارے ایک افغانی کشت فولاد بیچ رہا تھا اور کشتہ فولاد خریدنے کی ترغیب میں وہ سور حدید کی عائد پڑھ رہا تھا وہ اندیدی حباس الشدید وََََََََََ منافس کہ ہم نے لوہا نازل فرمایا ہے جس کے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور لوگوں کے ليے بہت سارے منافع ہیں بتائیے کش طے فولاد سے اس آیت کریمہ کا کیا تعلق ہے ایسے ہی ہماری جماعت کے بہت سارے علماء کتاب العمارہ کی جتنی بھی روایتیں ہیں وہ ساری روایتیں اپنے خود ساختہ امیروں کے اوپر فٹ کر رہے ہیں اگر میں یہ کہوں تو بے نہ ہوگا کہ یہ احادیث شریفہ میں تحریف ہے کیونکہ جب ہم قرآن اور احادیث کے اوپر غور کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو کر کے آ جاتی ہے کہ شریعت میں امیر کا ایک مفہوم ہے اور جماعت کا ایک مفہوم ہے کتاب و سنت میں امیر اور اختیار دونوں لازم و ملزوم ہیں جو امیر ہوگا وہ با اختیار ہوگا جو امام ہوگا وہ حاکم ہوگا تو امارت کے ساتھ خلافت امارت کے ساتھ حکومت امارت اور امامت کے ساتھ اختیار یہ لازمی اور لابودی اور ضروری ہے امیر ہو تو با اختیار ہوگا امام ہو با اختیار ہوگا امیر ہو محکوم ہو امارت کے ساتھ محکومی کا کوئی تصور نہیں ہے اور کتاب الامارہ کی جتنی روایتیں ہیں وہ ایسے امیروں کے بارے میں ہیں جو با اختیار ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے با اختیار تھے آپ جن جن صحاب کرام کو لشکر کا کمانڈر ان چیف بنا کر کے بھیجتے تھے یا اپنی غیر موجودگی میں مدینہ کا امام بناتے تھے وہ با اختیار ہوتا تھا آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی امام بنے امیر بنے خلیفہ بنے با اختیار تھے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خلیفہ بنے امام بنے امیر بنے با اختیار تھے ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے امیر بنے امام بنے با اختیار تھے اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں وہ امیر بنے امام بنے با اختیار تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو امیر بنے با اختیار تھے حضرت یزید رحم اللہ وہ خلیفہ بنے وہ امام بنے امیر بنے با اختیار تھے ہم کہیں بھی کسی حدیث کے اندر یا تاریخ کی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ امارت کے ساتھ ساتھ محکومی موجود ہو امارت کے ساتھ اختیار ضروری ہے اگر عمارت کا یہ مفہوم سمجھ میں آ گیا ہو تو ہم اب جماعت کا مفہوم سمجھائیں گے کہ جماعت کسے کہتے تو یہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ اگر کسی حدیث کے اندر جماعت المسلمین کا لفظ آیا ہو اور اس کے ساتھ امام کا لفظ ہو تو جماعت المسلمین سے مراد وہ افراد امت ہوں گے جو کسی خلیفہ کے تحت ہوں اور امام سے مراد خلیفہ ہوگا جماعت المسلمین جو لفظ ہے اس کے ساتھ اگر امام آ رہا ہے تو امام سے مراد خلیفہ ہوگا حاکم وقت ہوگا سلطان ہوگا اور جماعت المسلمین سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے ہوں گے اسی طریقے سے جماعت المسلمین نہیں بلکہ جماعت کے ساتھ امام آتا ہے جماعت المسلمین کے ساتھ امام آئے تو امام سے مراد خلیفہ وقت جماعت المسلمین سے مراد اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے امت کے افراد اسی طرح جماعت کے مقابلے میں اگر امام آتا ہے تو امام سے مراد خلیفہ وقت اور جماعت سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت جیسا کہ حدیث حسیف ابن ایمان میں موجود ہے کہ حضرت حزیف فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فما اد اد ان تارا کیا حال ہوگا یا میں کیا کروں اگر شر کا وہ زمانہ میں پالوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تل زم جماعت مسلمین امام اہم یا دیکھیے جماعت المسلمین کا لفظ امام کے ساتھ ہے تو امام سے مراد حاکم جماعت المسلمین سے مراد اس حاکم اور اس خلیفہ کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت اس کے بعد حضرت حزیبہ یہ فرما رہے کہ اللہ کے رسول آپ جماعت المسلمین اور اس کے امام کو لازم پکڑنے کے لیے بول رہے ہیں فی الم یا ان کی کوئی جماعت نہ ہو اور امام نہ ہو دیکھیے جی جماعت کے ساتھ امام ہے یہاں بھی امام سے برادی میں وقت ہوگا اور جماعت سے مراد اس کے ہاتھ پر سیاسی بیعت کرنے والے افراد امت ہوں گے اور جہاں خالی جماعت آیا ہو خالی جماعت اس کے مقابلے میں امام نہ ہو تو یہ دونوں مفاہم موجود ہوں گے جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام اور جماعت سے مراد امت کا مذہبی نظام امت کا سیاسی نظام سے مراد خلیفہ اور امت کے مذہبی نظام سے مراد قرآن و حدیث جو اصول ہیں جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام اور جماعت سے مراد امت کا مذہبی نظام امت کا مذہبی نظام سے مراد قرآن و سنت جو شریعت محمدیہ کے دو اصول ہیں اور یا تو جماعت سے مراد امت کا سیاسی نظام جیسا کہ حدیث ابن عمر میں موجود ہے جسے امام رحمۃ اللہ علیہ کتاب الفتن میں لایا ہے روایت اس طرح ہے وار عبداللہ عبدال عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا محمت اللہ <النَّار> حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالی میری امت کو یا راوی کو شک ہے کہ میری امت کا فرما کے آپ نے امت محمد کا کہ میری امت یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ گم رہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی جمع نہیں ہوگی اور اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے تو جو جماعت سے کٹ گیا تو وہ جہنم میں چلا جائے گا منش ظفرنار جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں چلا گیا اس حدیث پاک میں الجما سے مراد امت کا سیاسی نظام ہے یعنی ایک خلیفہ ہو اس خلیفہ کے ہاتھ پر سلطان ہو اس کے ہاتھ پر امیر ہو اس کے ہاتھ پر حاکم ہو اس کے ہاتھ کے اوپر تمام مسلمانوں کو سیاسی بیعت کرنا ضروری ہے اگر سیاسی بیعت نہیں کرتا اور جماعت سے کٹ جاتا ہے تو ایسا آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا اس حدیث پاک میں الجماع سے مراد امت کا سیاسی نظام ہے یعنی حاکم کی حکومت کو تسلیم نہ کرنا اور خلیفہ وقت خلیفت المسلمین حاکم وقت سلطان اس سے خروج کرنا یہ جماعت سے کٹنا ہوگا اور جماعت سے جو کٹا وہ جہنم میں چلا جائے گا اس حدیث پاک میں الجماع سے مراد بالکل واضح ہے کہ وہ امت کا سیاسی نظام ہے ایک حدیث پاک اور دیکھیں بات اور صاف ہو جائے گی بڑی پیاری روایت ہے حدیث اس طرح ہے وان الرباز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی اومن فكانت موعظه بليغه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقيل يا رسول الله واسمع موعظه مودعين فاهد لنا بعهد فقال عليكم بتقوى الله والسماءت من عبد حبشي وسترون سنتی و سنتی علیہ نواجس و والأمور ف سنت حضرت اس حرباس ابنیا سے ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور آپ نے ایک بڑی اچھی تقریر فرمائی بڑی مؤثر تقریر تھی تقریر اتنی مؤثر تھی اور متاثر کن تھی کہ صحابہ کرام کے دل دھڑکنے لگے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تقریر جو ختم ہوئی تو کچھ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ نے تو ایسی تقریر فرمائی ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا رخصت ہونے والے سے مراد دو رخصت ہونے والے ہو سکتے ہیں ایک تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو انتقال کر رہا ہو اور دوسرے اپنے اہل ویل سے جدا ہو رہا ہو تو آپ نے رخصت ہونے والے شخص کی طرح تقریر فرمائی ہے تو آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے کچھ عہد لیجیے ہم سے کچھ فرمائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بتائی تینوں باتیں انتہائی قابل غور ہیں پہلی بات علیکم تکو اللہ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر لازم پکڑ لے تقوی لازم پکڑ لے ابھی میں تقوی ربط بتاؤں گا بات کی دو چیزوں سے آپ نے پہلی نصیحت فرمائی علیکم تکو اللہ اس حدیث کو بہت اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے بڑے عجیب و غریب حقائق اس حدیث مبارک میں موجود ہیں پہلی نصیحت آپ نے علیکم بے تمہارے اوپر اللہ کا تقوی اللہ کا ڈر لازم ہے جلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو غلوت میں رہو تو اللہ سے ڈرو بال بچوں میں رو تو اللہ سے ڈرو باہر جاؤ تو اللہ سے ڈرو بازار میں رہو تو اللہ سے ڈرو لین دین کرو تو اللہ سے ڈرو تنہائی میں رہو تو اللہ سے ڈرو الم بے تکو اللہ یہ نصیحت فرمانے کے بعد بعد میں اور نصیحت آپ فرما رہے ہیں دوسری نصیحت یہ کہ سننا اور اطاعت کرنا وین ابن ہبشین اگرچہ تمہارا حاکم تمہارا خلیفہ تمہارا سلطان ایک حبشی غلام بنا دیا جائے اس کی بات سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنا ہے اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ امت مسلمہ شریعت اسلامیہ کے دو نظام ہیں ایک مذہبی نظام ہے اور ایک سیاسی نظام ہے اور مذہبی نظام سیاسی نظام سے نہیں کٹ سکتا دونوں کا ایک دوسرے سے بڑا گہرا تعلق ہے تبھی تو اقبال نے کہا جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی مذہبی نظام کے ساتھ سیاسی نظام جڑا رہے گا تو سیاسی نظام بہتر بنانے کے لیے سیاسی نظام کو برقرار رکھنے کے لیے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہارے اوپر اگر کوئی حبشی غلام بھی حاکم بنا دیا جائے تمہارا خلیفہ بنا دیا جائے تو اس کی بات مانتے رہنا اس کی بات سنتے رہنا اور آگے آپ نے فرمایا بعد اختلاف شدیدہ میرے بعد تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے تو اس وقت کیا کرنا فالحم بےسنتی وسنت الخلفائے راشدین پہلے ٹکڑے میں تقوی کے بعد جو آپ نے نصیحت فرمائی ہے وہ سیاسی نظام سے وابستہ رہنے کی تاکید ہے اور اب مذہبی نظام سے وابستہ ہونے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ میرے بعد بہت سارے اختلافات پیدا ہوں گے تو تم لوگ اس اختلاف سے بچنے کے لیے میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو جو ہدایت یافتہ ہے مضبوطی سے پکڑ لینا بن نواز دانتوں تلے مضبوطی سے دبا لینا آخری ٹکڑا بیان کرنے کے بعد میں بحث کروں گا ان تین باتوں پر جو آپ نے پہلے فرمائی آخری بات کیا وہ یا کم ومور المخصات فی نکل نبی کہ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو اور ایجاد ہو کر کے آ جائے تو ان سے دور رہو اپنے آپ کو ان سے محفوظ رکھو نہ تو بدات کی ایجاد کرو دین میں نئی بات ایجاد کرو اور نہ تو کوئی ایجاد ہو کر کے بدات تمہارے پاس آئے دین میں کوئی نئی چیز تو تم اس سے دور ہو اس کو اپنا نہیں دونوں باتیں آ اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے کل بدات انض بداتیں لغوی کی تقسیم تو ہو سکتی ہے اچھی اور بری لیکن بداط لوی کے علاوہ بدا شرعی جو ہے شریعت کے اندر یہ تقسیم نہیں ہو سکتی کہ یہ بداتے شریا ہے اور یہ بداتے ہسنا ہے اور یہ بداتے سیے ہے یہ بری بدات ہے یہ اچھی بداتے ہیں یہ تقسیم نہیں ہو سکتی لوگ ابھی بداعت پہ تقسیم ہو سکتی ہے اچھی اور بری لیکن شریعت میں بدات کی تقسیم نہیں ہے کلو بیداتی ہر بدعت گمراہی ہے یہ بدعت حسنا یہ بدعت سی آئے اس کی تقسیم شریعت کے اندر نہیں ہوگی ہر بدعت گمراہی ہے پہلی تین باتیں بہت قابل غور ہیں پہلی بات تو یہ سمجھ میں آئی کہ امت کے دو نظام ہیں امت مسلمہ کے شریعت اسلامیہ کے ایک ہے سیاسی نظام اور ایک ہے مذہبی نظام سیاسی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے اس کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا کوئی خلیفت المسلمین ہو اس خلیفت المسلمین کے ہاتھ پر تم بیعت کر لو تاکہ سیاسی نظام کے اندر کوئی الجھن نہ پیدا ہونے پائے ایک چیز تو یہ اور ایک مذہبی نظام ہے اس کے اندر اختلاف اگر ہو جائے تو میری سنت اور میرے خلاف راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا تو مذہبی نظام میں الجھن سے محفوظ رہو گے دو الجھنیں پیدا ہو سکتی ہیں دو نظاموں میں اور الجھنوں سے بچنے کے لیے آپ نے طریقہ بھی بتا دیا تقویٰ کی جو نصیحت کی ہے آپ نے اس کا دونوں نظاموں سے بدات سے ربط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں جب اللہ کا خوف نہیں رہتا تب وہ خلیفت المسلمین کے ہاتھ پر بیت نہیں کرتا اسلام کے سیاسی نظام سے الگ ہوتا ہے اور آدمی کے دل میں جب تکوا نہیں ہوتا تب وہ اختلاف کرتا ہے سنت کو چھوڑ دیتا ہے اور بدعتوں کے اوپر عمل کرنے لگتا ہے اور بداعت وہی ایجاد کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہ ہو اور بدات کو قبول وہی شخص کرتا ہے جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا تقویٰ نہ ہو اس کا خوف نہ ہو اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تقویٰ کی نصیحت فرمائی ہے آج جو عمرہ ہیں تنظیمی عمرہ ایک تنظیم ہے اس تنظیم کا امیر کوئی بن گیا ہے تو اس امیر سے لوگ اختلاف اس وجہ سے کرتے ہیں اور دنیا بھر کی الجھنے جماعت میں موجود رہتی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس امیر کے دل میں اللہ تبارک و کا خوف نہیں ہوتا تقوی نہیں ہوتا تکوا نہ, نہ ہونے کی بنیاد پر جماعت الجھنوں کا شکار رہتی ہے طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار رہتی ہے اور جماعت کا کام آگے نہیں بڑھتا جماعت کی ترقی نہیں ہوتی کسی بھی میدان میں زندگی کے کسی بھی شعبے کے اندر اس وجہ سے کہ امیر کے دل میں اللہ کبار کو کا خوف نہیں ہوتا اللہ کا تقوی نہیں ہوتا یہ جی حدیث بھی بتا رہی ہے کہ امت کے دو ہی نظام ہیں سیاسی نظام اور مذہبی نظام اور دونوں نظاموں پر بیعت کرنا ہے نبی جب تک موجود تھے آپ کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی وہ مذہبی نظام پر بیعت ہوتی تھی آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد یہ بیعت ساکت ہے اب کسی پیر کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوگی مذہبی کسی مرشد کے ہاتھ پر مذہبی بیعت نہیں ہوگی کسی بابا کے ہاتھ پر کسی ملا کے ہاتھ پر مذہبی بیعت نہیں ہوگی اگر کوئی بیعت کرتا اس طریقے کی تو اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے یہ, بیدہ, یہ ایک واضح قسم کی اور قبیل قسم کی بھی ہے شنی قسم کی بھی ہے ایسے ہی خلیفت المسلمین اگر ہو تو اس سے کٹ کر کے رہنا یہ اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے کے مرادف ہے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے مذہبی بیاں کم نہیں ہو سکتی کسی کے ہاتھ پر اسی طریقے سے آج کوئی مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہے خلافت عباسیہ کے سکوت کے بعد خلافت عثمانیہ کے سکوت کے بعد اب کوئی خلیفت المسلمین نہیں ہے لہذا یہ بیعت بھی ساقت ہے اب شکل یہ ہے کہ ایک تنظیم بنا لی جائے اور تنظیم بنا کر کے کسی کو اس کا رہبر بنا دیا جائے اور اس کی نمائندگی کے اندر اس کی رہبری کے اندر لوگ کام کرتے رہیں خلافت نہیں ہے لہذا آج کل کے جو امیر ہیں ان کے تعلق سے جو احکام ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ ان کے تعلق سے وہی احکام ہیں جو خلیفت المسلمین کے احکام ہوتے ہیں تو ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ خلیفت المسلمین جو پہلے کے امیر ہوتے تھے جن کے ساتھ اختیار ہوتا تھا آج کے امیر کے درمیان کیا فرق ہے آج کا امیر تو محکوم ہے وہ حد جاری نہیں کر سکتا چور کے ہاتھ نہیں کاٹ سکتا شرابی کو سزا نہیں دے سکتا زانی کو سنگسار نہیں کر سکتا وہ محکوم ہے لہذا کتاب الامارہ کی روایتیں آج کل کے تنظیموں کے امیروں کے اوپر فٹ کرنا یہ احادیث کے اندر تحریف نہیں تو اور کیا ہے کتاب ہمارا کی ساری روایتیں وہ خاص ہیں خلیفت المسلمین کے لیے نہ کہ آج کے جماعتوں کے امیروں کے لیے اور تنظیموں کے امیروں کے لیے جو مولوی ایسا کرتا ہے وہ احادیث کے اندر تحریف کرتا ہے آئیے ذرا گہرائی کے ساتھ جماعت کا مطلب سمجھ لیتے ہیں جماعت افراد کا نام ہے جماعت افراد کا نام نہیں ہے جماعت مذہب ہے جماعت مذہب ہے میں نے کہا نہیں دین کبھی بدلتا نہیں مذہب بدلتا رہتا ہے تو جماعت مذہب ہے یہ بات حضرت علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے مناظ السنہ کے اندر کہی ہے سوال قائم کرتے ہیں من اہل سنتی جما اہل سنت اور جماعت کون ہے اہل السنت و کون تو جواب دے رہے ہیں آپ مذہب قدیم معروف قبل ان قبل و ومن خالف مبتدا السنت والجماع حضرتب اللہ, اللہ علیہ سننا کے اندر ایسے ہی لائیں سوال قائم کرتے ہیں یا کوئی سوال کرتا ہے جواب کے اوپر مذہب ان معروف قدیم یہ مذہب ہے افراد کا نام نہیں ہے مذہب ہے اور مذہب یہ اصول ہوتے ہیں جیسے اہل سنتیجما کو جب مذہب کہا تو مطلب یہ ہوا کہ مذہب کیا ہے قرآن اور سنت تو یہ مذہب ہے معروف ہے اور بہت پرانا ہے اللہ نے یہ مذہب ابو حنیفہ سے پہلے ہی بنا دیا ہے دے دیا اپنے رسول کو امام مالک سے پہلے دے دیا ہے امام شافئی سے پہلے دے دیا ہے امام احمد برحمبل سے پہلے دے دیا ہے اور یہ صحابہ کا مذہب ہے بولتے مذہب صحابہ اہلو سن میں تو الجما یہ مذہب ہے یہ اللہ تبارک و تعالا نے ابو حنیفہ کی پیدائش سے, سے رام کا مذہب ہے اور اس کو کہاں سے لیا نبی اس مذہب کو انہوں نے اپنے نبی سے لیا ہے سوال یہ ہے کہ نبی سے صحاب کرام نے کون سا مذہب لیا ہے اب مذہب کی وضاحت ہو گئی کہ نبی سے انہوں نے اپنے نبی سے انہوں نے کون سا مذہب لیا ظاہر ہے کہ دو ہی اصول لیے ہیں قرآن اور سنت یہی انہوں نے اپنے نبی سے لیا ہے تو اہل سنتی و جمع مذہب ہوا اور مذہب سے مراد اصول ہوئے صاحب کرام نے جن کو اپنے نبی سے لیا تو جو کوئی آدمی اس کی مخالفت کرے گا وہ بھی جاتی ہوگا اہل سنت وال جمع کے نزدیک تو اہل سنت و الجماعر افراد کا نام نہیں ہے بلکہ السنت یہ نام ہے مذہب کا اور اللہ تبارک نے من و انتین و سبعین و تفرق امتی على ثلاث و سبعین كلهم فی النار قال ما هذه حضرت امام کو کتاب المان کے اندر لائے باب ہے اس طرح کو حضل حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکیریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آئے گا جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے اس طرح آئے گا جیسے جوتے کا ایک پرتلا دوسرے پرتلے کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد اگلا ٹکڑا جو ہے حتا من من فی امتی من یہ ٹکڑا اللہ مالبانی نے کہا ہے کہ اس حدیث کے اندر ضعیف ہے پوری حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کا یہ ٹکڑا یہ ٹکڑا صحیح نہیں ہے یہ ٹکڑا غیف ہے اور بقیہ پوری حدیث صحیح ہے آگے آپ نے فرمایا کہ بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں بٹ گئے میری امت تیتر فرقوں میں بٹ جائے گی سارے سارے فرقے جہانے ہوں گے سوائے ایک فرقے کے وہ فرقہ ناجی ہوگا جہنم میں نہیں جائے گا وہ جہنم سے نجات پا جائے گا سابق رام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ فرقہ جس کو جہنم سے نجات مل جائے گی کون سا فرقہ ہے آپ نے ارشاد فرمایا نام نہیں بتایا وہ جماعت المسلمین ہوگا یا اسی طریقے سے وہ فرقہ حنفی ہوگا وہ فرقہ شافعی ہوگا وہ فرقہ مالکی ہوگا وہ فرقہ ہمبلی ہوگا یہاں تک کہ جماعت حدیث کا بھی نام نہیں لیا بلکہ منہت بتا دیا مَا عَلَيْهِ صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اب سوال یہ ہے کہ نبی کس پر تھے اور صحابہ کس پر تھے آپ بھی قرآن اور حدیث پر تھے دونوں چیزیں منزل من اللہ ہیں قرآن بھی منزل من اللہ اور حدیث بھی منزل من اللہ تو آپ قرآن پڑھتے اور حدیث پڑھتے جو آپ بولتے تھے وہ بھی وہی ہوتی تھی اس پر آپ عمل کرتے تھے تو آپ قرآن پڑھتے اور آپ حدیث پڑھتے انہی دو اصولوں کے اوپر صاحب کرام بھی تھے کہ قرآن اور حدیث ان کا منحج تھا تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے کہ کسی لیبل کے ساتھ کوئی جماعت موجود ہو تو یہ لیبل یہ اہمیت نہیں رکھتا منہج اہمیت رکھتا ہے بالفاظ دیگر یہ سمجھ لیں کہ نام اہمیت کا حامل نہیں ہے منہج اہمیت کا حامل ہے نام کی کوئی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک کام کی اہمیت ہے اور میں نے جماعت المسلمین کا رد کرتے ہوئے اس بیان میں یہ کہا تھا کہ اگر کسی آدمی کا نام محمد رکھ دیا جائے نام تو بہت پیارا ہے اسی طریقے سے کوئی ٹائٹل اچھا دے دیا جائے ٹائٹل بہت اچھا کریم صلیم کا نام ہے لیکن ایسا آدمی جس کا نام محمد ہو نام تو بہت اچھا ہے. کس سے اچھا کوئی نام نہیں ہے اگر کوئی آدمی نام محمد رکھتے ہوئے شرکی یا کام کا ارتکاب کرے بدات کا ارتقاب کرے روزے نماز کا پابند نہ رہے بتائیے یہ آدمی جنت میں جائے گا کہ में میں جائے گا یہ آدمی जाएगा میں جائے گا نام سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے یہ बता دلیل بھی بتا رہی ہے کہ کوئی آدمی نام سے جنت میں نہیں جائے گا آدمی اپنے کام سے جائے گا اور پورا قرآن حکیم دیکھ لیجیے جہاں بھی جنت میں جانے کا تذکرہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عمل کو اور ایمان کو ساتھ میں کر دیا ہے جنفر وہ لوگ جو نیک عمل کیے ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بطور مہمانی بنا کر کے تیار رکھا تو جنت میں تو خل یہ ڈپینڈ ایمان اور صالح کے اوپر یہ کام ہے نام نہیں ہے اور افسوس اس بات کا ہے کہ آج جماعت نام کے اوپر جتنا محنت کر رہی ہے کاش کام کے اوپر محنت کرتی منہج کے اوپر محنت کرتی تو آج جماعت کو بہت زیادہ ترقی ہوتی نام کے اوپر محنت کرنے کی وجہ سے ماحول ایسا بن گیا ہے کہ بس ایک جماعت کا فرد دوسرے فرد کی ٹانگیں کھینچنے میں لگا ہوا ہے اور میں ایک نکتا ہی بتا دوں کہ جماعت المسلمین کا جو قائد تھا مسعود احمد بی ایسی یہ شخص پہلے اہل حدیث ہی تھا اس شخص کی بڑی اچھی اچھی کتابیں التحقیق فی جواب تقلید تفیم اسلام بجواب دو اسلام تفصیل قرآن عزیز کئی جلدوں میں بڑی اچھی اچھی کتابیں شخص نے لکھی ہیں یہ شخص پہلے جماعت اہل حدیث سے منسلک تھا جب اس نے یہ دیکھا کہ یہ جماعت تو جماعت کے نام کے اوپر سب سے زیادہ زور دے رہی پس وہ نکل پڑا جماعت اہل حدیث ہے. اس نے کہا کہ تمہارا نام تو قرآن اور حدیث میں ہے ہی نہیں میرا نام میں جس جی جماعت سے اور حدیث اس حرکت کی وجہ سے کی نام پر زیادہ محنت ہوئی منہج کے اوپر محنت نہیں ہوئی ایک بہت ہی بہترین شخص ضائع ہو گیا اور ہماری جماعت سے نکل پڑا نام وجود پر تو بحث تمہارا نام قرآن و حدیث میں نہیں ہے ہمارا نام قرآن و حدیث میں موجود ہے ایک شخص ضائع ہو گیا جماعت کی اس حرکت کی وجہ سے اور باقاعدہ ایک فرقہ وجود میں آ گیا بظاہر منہج میں اختلاف نہیں ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ جماعت کے نام کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں تو انہوں نے کہا تمہارا نام تو قرآن عزیز میں ہے ہی نہیں ہمارا نام قرآن میں موجود ہے المسلمین جماعت المسلمین و جناب علی ایک فرقہ بنا لیا اور جماعت اہل جیس سے نکل گیا کاش جتنی محنت نام کے اوپر ہو رہی ہے اور جتنی محنت نام کی طرف بلانے میں صرف ہو رہی ہے خرچ ہو رہی ہے آج منہج کے اوپر اتنی محنت ہوتی تو آج جماعت اہل حدیث کو بہت زیادہ ترقی ملتی جمود آ گیا ہے تعطل کا شکار ہو گئی ہے جماعت غلط لوگوں کے امیر بن جانے کی وجہ سے ابن تیمیہ کے اس قول سے اور حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ارباز ابن ساریہ سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جماعت سے مراد افراد جماعت نہیں بلکہ جماعت سے مراد شریعت اسلامیہ کا سیاسی نظام ہے اور شریعت اسلامیہ کا مذہبی نظام ہے اور مذہبی نظام سے مراد قرآن و حدیث منحج صحابہ اب اگر کوئی آدمی اعتراض کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منصورہ کے تعلق سے ایک بات کہی ہے طائف منصورہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کہی ہے امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو لائیں اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصور لاف یا سنت رسول اللہ اللہ حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ میری امت کا ایک فرقہ یا یہ کہو کہ میری امت میں ایک طائف منصورا رہے گا جو حق کے اوپر رہے گا طائف منصورہ سوال یہ ہے کہ طائف منصورا کون ہے افراد جماعت ہیں کہ جماعت کے اصول ہیں قرآن اور حدیث طائف منصورا سے مراد ایک جماعت کے بہت سارے افراد نہیں ہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کے اندر ایک کتاب لا رہے ہیں کتاب و اخبار الاحات. حضرت ثابت یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر واحد محتبر ہے اس بارے میں حضرت نے پورا چیپٹر نقل فرما دیا ہے کتاب ہو اخباری لاحاد یعنی خبر واحد محتبر ہے خبر واحد حجت ہے اس پر پورا چیپٹر بخاری شریف میں نقل فرما دیا ہے اس چیپٹر کے اندر ایک باپ باندھ رہے ہیں اور یہ فرما رہے وہ تو یہ تو منصورہ قال ال امام الباری الله اب یہاں سے ہے کال ال امام الباری رحم اللہ یو سمر رجول تو دخلا فی مانل آیا روال بخاری کی کتاب ہے اخباری لاحال حضرت امام بخاری یہ فرما رہے ہیں کہ ایک آدمی کو بھی طا کہا جا سکتا ہے ایک آدمی کو بھی تائفہ کہتے ہیں جماعت کے بہت سارے افراد کو طائفا تو کہا ہی جاتا ہے لیکن ایک آدمی کو بھی طا کہا جا سکتا ہے یو سمر رجول تو ایک آدمی کو طایفہ کہا جا سکتا ہے اور اللہ تبار تعالیٰ کے قول سے استشاد کر رہے ہیں جو قول سورہ حجرات کے اندر ہے اس آیت کریمہ سے کہ فت مِنَ الْمُؤْمِنِينَ طلوف اسلحی بَيْنَهُمَا اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائے تو ان دو گروہوں کے درمیان اصلاح کرو حضرت امام بخاری فرما ہیں کہ یا طائفہ دو گروہ بھی ہے لیکن اگر مسلمانوں کے دو آدمی بھی لڑ جائے تو دخلا فی مانا تو آیت کے معنی میں وہ دو آدمی بھی آ جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ طائفہ کے مطلب ایک ہے کہ جماعت کے بہت سارے افراد اور طایفا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جماعت کا ایک فرد ایک آدمی کو بھی طائفا کہتے ہیں اور جماعت کے بہت سارے افراد کو بھی طا کہ تو اگر کبھی ایک آدمی قرآن و سنت کے اوپر جمع ہوا ہو तो समझो ताइफ मंसूरा दुनिया में मौजूद है ताइफ मंसूरा दुनिया में मौजूद है और हर दौर के अंदर एक ही आदमी भी अगर हो तो समझो ताइफ मंसूरा मौजूद है यह मतलब है हदीस सौबान का एक नुकता उसमें यह भी है اب اس بات کو اگر مدلل کرنا ہو تو حض... حدیث حزیف ابن ایمان بلکہ حضرت حزیف ابن ایمان کا ایک قول ہے اس کو ملا لیجئے حضرت حزیف ابن ایمان نے فرمایا جماعت تو وہ ہے جس کے ساتھ حق ہو حق کسے بولتے قرآن و سنت یعنی جس آدمی کا منہج قرآن و سنت ہو وہ جماعت ہے وہ ان کن اگر وہ آدمی ایک ہے اللہ کہا جاتا ہے کہ بھائی فلا شخص جماعت سے الگ ہو گیا اس نے ایک دوسری تنظیم بنا ڈالی نام لے کر کے بولتا ہے زید نے جماعت سے الگ ہو کر کے ایک تنظیم بنا لی عمر نے جماعت سے الگ ہو کر کے ایک تنظیم بنا لی اب ہنس کر کے زید یہ بولتا ہے کہ جماعت سے میں الگ نہیں ہوا جماعت مجھ سے الگ ہو گئی ہے اب فیصلہ کرو حق کے اوپر کون ہے زید یہ کہتا ہے میں حق کے اوپر ہوں میں جماعت سے نہیں نکلا جماعت مجھ سے نکل گئی ہے اب کہیں گے ایک طرف تو اکیلا ہے اور ایک طرف جماعت کے بہت سارے افراد ہیں تو, تو حق پر کیسے ہو سکتا ہے جس طرح بہت سارے لوگ ہیں وہ لوگ حق کے اوپر ہوں گے جماعت کا وہ کرو وہ کرو سہی ہوگا تو پھر زید کر کے یہ بولے گا من میرے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں اور پھر ایک آیت اور پیش کرتا ہے وہی دنیا میں کثیر تعداد ہمیشہ ناحق پر رہنے والوں کی رہی ہے لہذا اگر تم کسرت کو بنیاد حق مان کر کے ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے اس لیے کہ گھی ہمیشہ قلیل مقدار میں رہتا ہے اور اسی طرح حق ہمیشہ ایک رہا ہے اور حق کے ماننے والے دنیا میں کم ہی رہے ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں حق کو تسلیم کرنے والوں کے مقابلے میں باطل کے پلیٹ فارم پر رہنے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے تو کسرت اور قلت یہ حقانیت کے دلائل نہیں ہیں بلکہ کسرت اور قلت کوئی معنی نہیں رکھتی حقانیت کی دلائلت قرآن اور حدیث کو دیکھ کر ہوگی کہ کون آدمی قرآن اور حدیث کے اوپر عامل ہے ثابت یہ ہوا کہ حق کا معیار قلت اور کسرت نہیں بلکہ حق کا معیار دلائی ہوتے ہیں یہ نا رکھا جائے حق کا معیار قلت اور کسرت نہیں بلکہ حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں اور دلائل کہیں کتاب و سنت اگر کوئی ایک آدمی بھی قرآن و سنت کے اوپر قائم ہو اس کا منہج وہی ہو جو صحابے کرام کا منہج رہا ہو اس کا منہج وہی رہا ہو جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا صحابی تو وہ کہیں بھی رہے چاہے جماعت سے الگ رہے چاہے تنہا رہے وہ حق کے اوپر ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جماعت سے الگ ہو گیا کیوں اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت نام ہے چند لوگوں کے مجموعے کا چند افراد کے مجموعے کا اس میں یہ داخل تھا نکل گیا یا اس میں یہ داخل نہیں ہوا لہذا یہ جماعت میں داخل ہوا اور نکلا تو جماعت سے نکل گیا یا اس میں داخل نہیں ہوا تو جماعت سے خارج ہو گیا یہ جماعت کا ایک غلط تصور ہے جماعت نام ہے اصولوں کا منہج کا اور منہج ہے ہمارا کتاب سنت کوئی آدمی کتابوں سنت کے اوپر جو منہج ہے صحابہ کا اس کے اوپر عامل ہو تو چاہے وہ جماعت کے اندر ہو چاہے جماعت سے باہر ہو وہ منہج کے اوپر ہے وہ جماعت کے اندر ہے جماعت سے الگ کہاں ہے جماعت نام ہے منہج صحابہ کا منہجے صحابہ پر اگر زید ہے تو وہ جماعت سے الگ نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جماعت سے الگ ہے تو ہم یہ پوچھتے ہیں کہ منہج کیا ہے صحابہ اب صحابہ جب اس کے ساتھ ہے منہجے صحابہ پر عامل ہے تو جماعت سے الگ کیسے ہوا تمہارا کیا مطلب ہے یہ کہنے کا کہ وہ جماعت سے الگ ہے جماعت کس چیز کا نام ہے جماعت کا مطلب تم کیا سمجھتے ہو لوگوں کے مجموعے کا انسانوں کے گروہ کا چند افراد کے مجموعے کا چند افراد کے مجموعے کا نام زید عمر بکر کا نام جماعت نہیں ہے بلکہ جماعت نام ہے قرآن و سنت کا تو قرآن و سنت پر اگر کوئی آدمی عامل ہے تو سمجھو وہ قرآن و حدیث پر جمع ہوا ہے منہج صحابہ پر ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے وہ جماعت میں ہے اس لیے کہ جماعت نام ہی ہے اصولوں کا منہج صحابہ کا کسی کو کافر بنا دینا کسی کے اوپر کفر کا فتوا دار دینا یہ بھی جماعت نے اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے کافر بنانا بھی ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے جنہوں نے تکفیر کے اصول و آداب نہیں پڑے ہیں وہ لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ایک کتاب بہت ہی زبردست ہے ا تقفیر اصول ہو, ہو ان لوگوں سے پوچھا جائے جو تکفیر کے فتوے داغتے ہیں کیا تم نے یہ کتاب پڑھی ہے منہج تخویر ان ابن تیمیہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تکفیر کا منہج کیا ہے کیا تم نے وہ منہج پڑھا ہے ا تقفیر اصول ہوں ہو. پڑھی ہے آپ نے تکفیر کے اصول سے آپ کو واقف ہے پھر کیسے آپ ہر ایک کے اوپر کفر کا लगा لگا دے رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب المامت کے اندر ایک باپ باندھ رہے ہیں باب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جن لوگوں نے قتل کیا ان کا سردار اشتر نقئی تھا اشتر نقئی یہ تمام باغیوں کا سردار تھا یہ باغی ہو گیا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلافت کو تسلیم نہیں کرتا تھا اور پورے مدینے کے اوپر ان باغیوں کا ان بلوائیوں کا قبضہ ہو گیا تھا اور یہ آدمی امامت کرتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سات دن تک اس آدمی کے پیچھے نماز پڑھی ہے کیا ثابت ہوا کہ باغی کے پیچھے نماز جائز ہے اس کا مطلب وہ کافر نہیں ہے جماعت سے جو نکل گیا وہ کافر نہیں ہوا پھر کیسے کفر کا پتلا آپ نکال لیں کبر کا پتلا اس کے اوپر لگا رہے جماعت سے نکل گیا ہو یہاں تک کہ خوارج خوارج یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ دونوں کو کافر کہتے تھے اور ان کے ساتھ دینے والوں کو بھی کافر کہتے تھے لوگوں نے حضرت علی سے سوال کیا کیا یہ خوارج جو آپ کے لشکر سے نکل گئے معاویہ کے لشکر سے نکل گئے تحکیم کے معاملے میں تو یہ منافق ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک بڑا زبردست استعلال فرمایا کہا کہ انہیں ہم منافق کیسے کہہ سکتے ہیں منافق کیسے کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی ایک صفت بیان کی ہے لا قرون اللہ الا کلیلہ کہ یہ نماز جب پڑھتے ہیں بہت جلدی جلدی پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں یہ تو اتنے بڑے عابد ہیں یہ تو شب زندہ دار ہیں رات رات پر عبادت کرتے رہتے ہیں ان کی عبادتیں دیکھو گے تو اپنی عبادتوں کو ہچ سمجھو گے تو لا قرون اللہ الا کلیلہ فٹ نہیں ہو رہا ان کے اوپر میں منافی کیسے کہہ دوں کہا کہ حضرت کافر ہو سکتے ہیں ارے کہا منل کبر فرو یہ تو کبر آگے ہیں ان کو ہم کافر کیسے کہہ سکتے ہیں اللہ اتبار. یہ احتیاط تھی ہمارے اسلاف کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے اندر کہ ایسے لوگوں کے اوپر کفر کا فتوا لگانے میں بھی احتیاط کے پہلو کو ہمیشہ ملحوظ رکھتے تھے ثابت یہ ہوا کہ اگر منہج آپ کا وہی ہے جس منہج کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے تو تنظیم بنا کر کے کہیں بھی آپ کام کر سکتے ہیں ایک شہر کی تنظیم سے آپ جڑے ہوئے نہیں ہیں تو دوسرے شہر کی تنظیم سے جا کر کے جڑ سکتے ہیں دوسرے شہر کی تنظیم سے اگر آپ نہیں جڑے ہیں تیسرے شہر کی تنظیم سے جڑ کر کے اس کو اس کا کوئی امیر بنا کر کے آپ اس کے تحت کام کر سکتے ہیں اس سے جڑ سکتے ہیں اگر کوئی آدمی کسی تنظیم سے نہ جڑے اور منہگے صحابہ پر قائم رہے اور اسی کی تبلیغ کرے تو اگر جماعت کے لوگ یہ بولے کہ جماعت سے نکل گیا تو ایسے آدمی کو کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تال آ سے دعا کرتا ہوں کہ جنت سے ہمیں نہ نکالے جنت سے ہمیں نہ نکالے اس لیے کہ جماعت سے جڑنا اور جماعت سے نکلنا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہاں اگر خلیفت المسلمین کا معاملہ ہے تو جڑنا ضروری ہے اب خلیفت المسلمین نہیں لہٰذا جڑنا اور الگ ہونا یہ کچھ ضروری نہیں ہے جو لوگ ضروری قرار دیتے ہیں در حقیقت و احادیث میں تحریف کرتے ہیں کتاب العمارا کی روایتیں آج کل کے امیروں کے اوپر فٹ نہیں ہوتی کوئی فٹ کرے گا تو اس کا موقف صحیح نہیں اس کا موقف غلط ہے بتائیے پہلے کے امیر جو بنتے تھے وہ پانچ سال کی زندگی بھر کے لیے بنتے تھے پہلے لوگوں کی عمارتیں رجسٹرڈ ہوا کرتی تھی نئے آج کی جماعت رجسٹرڈ ہوتی ہے اس رجسٹریشن کے بارے میں کیا بولتے ہیں یہ جماعت پانچ سال کے لیے ہوتی ہے دو یہ جماعت یہ امیر منتخب ہوتا ہے انتخابات کی وجہ سے الیکشن کر کے حضرت ربی ابن ہادی المخلی جو عرب پہ ایک بہت بڑے عالم ہیں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو امیر بنائے جاتے ہیں اور ان کو امیر انتخابات کی بنیاد پر چنا جاتا ہے بنایا جاتا ہے تو امیر بنانے کے لیے انتخابات کیا ہیں انتخابات کی کیا حیثیت ہے ربی ہادی الحمد نے کہا کہ میں بداتی کہنے سے اجتناب کروں گا ایسے لوگوں کو لیکن نصیحت یہ کروں گا کہ انتخابات چھوڑ دیں نصیحت یہ کروں گا انتخابات یہ انتخابات چھوڑ دو تو پہلے کے امیر زندگی بھر کے لیے ہوتے تھے پانچ سال کے لیے نہیں پہلے کے امیر آج کی طرح آج کل کے الیکشن کے طریقے پر جو الیکشن آج, آج کا ہے اس طریقے کے الیکشن کے ذریعے امیر نہیں بنتے تھے اور تیسرے پہلے کا جو امیر ہوتا تھا سلطان ہوتا تھا وہ صاحب اقتدار ہوتا تھا صاحب اختیار ہوتا تھا آج کل کا امیر محکوم ہوتا ہے صاحب اختیار نہیں ہوتا لہذا کتاب مارا کے مارتے ایسے امیروں کو اوپر کیسے فٹ کی جا سکتی ہے یہ تحریف نہیں ہوگی صاف صاف تحریف ہوگی اب رجسٹریشن اس کا تعلق دنیا سے ہے اور یہ امیر تنظیمی امیر ہے شرعی امیر نہیں ہے لہٰذا اس کے ہاتھ پر بحد بھی نہیں ہوتی ہے اب یہ چونکہ شرعی امیر نہیں ہے اور یہ شرعی جماعت نہیں ہے ایک تنظیم ہے تو اگر اس کا کوئی آدمی رک نہ بنے تو جماعت سے الگ ہو جانے کا فتوا دے دینا اور کفر کا فتوا اس کے اوپر عائد کر دینا کہاں صحیح ہوگا اللہ مالوانی رحمت اللہ علیہ بتائیے صدیوں کے اندر اتنا بڑا محدث پیدا نہیں ہوا میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہماری جمعیت کی رکنیت اس کو حاصل تھی کہ نہیں دلی کا جو دفتر ہے رکنیت کا جو بک ہے حضرت علامہ البانی رحمت اللہ علیہ کا نام وہاں بطور رکن درج ہے یا نہیں اگر ان کا نام بطور رکن درج نہیں ہے تمہارے دفتر میں اور تمہاری کتاب میں تو ہم یہ پوچھیں گے کہ اتنا بڑا عالم جماعت سے الگ تھا یا جماعت کے اندر تھا شیخ حسین کی رکنیت بھی حاضل نہیں شیخ ابن باز کی رکنیت بھی موجود نہیں تمہاری کتاب کے اندر لہٰذا یہ لوگ جماعت کے اندر تھے یا جماعت کے باہر تھے ان کے اوپر کون سا فتواید کیا جائے گا یہی کہا جائے گا نا چونکہ یہ لوگ الگ تھلگ کام کرتے رہے خاص طور سے علامہ البانی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ علیہ نہ انہوں نے کوئی تنظیم بنائی نہ ہماری جمعیت میں جو ہندوستان میں اس کا رکن بنے بلکہ اپنا کام کرتے رہے حدیثوں کے اوپر ریسرچ کرتے رہے اور الگ تھلگ کام کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے بتائیے ان کا یہ کام ان کا یہ طریق مستحسن تھا کہ نہیں قرآن و سنت کے مطابق تھا یا نہیں اگر رکنیت ضروری تھی تو حضرت اللہ مالبانی رکن کیوں نہیں بنے تمہاری کتاب میں ان کا نام بطور رکن موجود کیوں نہیں ہے اللہ مالوانی کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے اسی طریقے سے عرب میں بہت جگہوں پر کام ہو رہا ہے داوا سینٹرز قائم ہیں الحمدللہ وہاں شہر رسول میں ایک پروگرام ہوا میرا اسی طریقے سے مکہ المکرمہ میں حرم کے پاس پروگرام ہوا اس پروگرام الحمدللہ جدہ میں ہوئے میں نے بہت سارے دعوت سینٹرز دیکھے اپنے اپنے طریق پر سب کام کر رہے ہیں لیکن وہاں جماعت اہل حدیث کا بینر لگا کر کے کام نہیں ہو رہا ہے وہاں اہل حدیث علماء کو سلفی علماء کو تقریر کرنے کی بیان کی اجازت دے دی جاتی ہے چوٹی دے دی جاتی ہے اس لیے کہ ان کا جو منہج ہے منہج صحابہ ہے اور جماعت حلی کا جو منہج وہ بھی منہج صحابہ ہے منہج کی بنیاد پر وہ یہاں کے علماء کو تقریر کرنے کی اجازت دے دیتے بیان کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں اگر یہاں کے لوگ جا کر کے ایک جمعیت بنا کر کے اور اس کا کوئی نام رکھ کر کے یہی نام رکھ کر کے اگر وہاں کام کرنے لگیں باغی قرار دے دیے جائیں گے بہت مار کھائیں گے بہت مار کھائیں گے باغی قرار دے دیے جائیں گے جیل کی ہوا کھانی پڑے گی یہاں کے علماء کو سلفی علماء کو تقاریر کی اجازت اس وجہ سے دے دی جاتی ہے کہ ان کا منہج اور ان کا منہج ایک جیسا ہے اگرچہ نام الگ الگ ہیں دونوں کے انہوں نے اپنی جماعت کا نام کچھ اور رکھا ہے انہوں نے اپنی تحریک کا نام کچھ اور رکھا ہے منہج کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہو لہذا اگر کوئی آدمی کسی شہر کی جماعت سے جماعت سے مراد جماعت کے لوگوں سے جڑا ہوا نہیں ہے اور وہ اپنے طریقے پر کہیں اور کسی تحریک سے جڑا ہوا ہے اور منہجے صحابہ پر قائم ہے اور منہجے صحابہ کی طرف دعوت دیتا ہے اسی کا اعلان کرتا ہے اسی کی تبلیغ کرتا ہے تو وہ جماعت سے الگ کہاں ہے وہ, وہ جماعت سے جڑا ہوا ہے لاکھ کوئی کہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے کہنے والا جھوٹا ہے اور الحمدللہ جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ جماعت سے الگ ہے وہ جماعت کے اندر ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے اسی طرح آئی آر ایف ہے ڈاکٹر زاکر نائک الگ سے کام کر رہے ہیں باقاعدہ ہماری جماعت ان ان کو کر کے ان کا بیان رکھواتی ہے ان کا ڈیبیٹ رکھواتی ہے کیا یہ آدمی جماعت سے الگ ہے اگر کہتے ہیں کہ جماعت سے الگ نہیں ہے تو پھر اس نے اپنی تنظیم کا نام آئی آر ایف کو رکھ رکھا ہے اس کا مطلب ان کی تنظیم کا نام ہی دوسرا ہے اور تم ان کو اپنے جلسوں میں بلا کر کے ڈیبیٹ رکھواتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہج اور ڈاکٹر زاکر نائک کا منہج ایک ہے منہج ایک ہونے کی وجہ سے تو تم انہیں اپنے یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتے ہو اپنے جلسوں میں انہیں ہو? اگر منحج ایک نہ ہوتا تو تم کیسے ان کو اپنے جلسوں کے اندر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے رکھا ہوا ہے وہ تنظیم کا نام رکھ کر کے الگ کام کر رہے ہیں تم ان کے اوپر کو بکوا لگاؤ گے یا کہو گے ڈاکٹر جاکر نائک جماعت ہے کتن نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ جو, جو کام کر رہے کر رہے ہیں. کام ہے طریقے سے بہت ساری جماعتیں اس کی تبلیغ میں دنوں رات کوشش رہتی ہے اس جمیت کے بارے میں رہا جماعت سے الگ ہے آدمی کا دماغ خراب جو ایسا ہے جو ساٹھ معلوم ہی نہیں کہ جماعت ہے کیا چیز جماعت کے بارے میں اس کا غلط تصور ہے کہ جماعت اس کو کہتے ہیں جماعت اس کو کہتے ہیں جس کی وضاحت ابھی میں نے کی ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ بعض لوگ جماعت کو اپنی جاگیر سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی مدرسے میں جا کر کے باقاعدہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں لی ہے انہوں نے علماء کی صحبت نہیں اختیار کی ہے بس کتابیں پڑھ کر کے اہل حدیث ہو گئے یا اسی طریقے سے کسی کے بلانے پر دعوت دینے پر اہل حدیث ہو گئے بھولی بالی ہے ایسے لوگوں کو فوراً عمارت کا عہدہ دے دیتی ہے ایسے لوگ جماعت کے لیے سخت نقصان دہ ہے ان کے تقبا اور تہارت کا لوگ جائزہ نہیں لے پاتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں ان کی نیتیں ظاہر نہیں ہوتی اس وجہ سے جماعت کا جو کام ہے وہ جامد ہو گیا ہے ساکت ہو گیا ہے جماعت کا کام رک گیا ہے جس طریقے سے جماعت کا کام ہونا چاہیے جماعت کا کام نہیں ہو پا رہا ہے